جبکہ کافروں نے اپنی دلوں میں رکھی وہی زمانہ جاہلیت کی ضد تو اللہ نے اپنا عطمینن اپنے رسول اور اعمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے